کچھ وقت تو ہنر کچھ خون جگر ان راہوں میں قربان تو ہو کچھ وقت تو ہنر کچھ خون جگر ان راہوں میں قربان تو ہو تا وقت نزول عیسا ہم اس لشکر میں مل جائیں گے تا وقت نزول عیسا ہم اس لشکر میں مل جائیں گے اللہ کے لیے لڑنے والے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 جنت کو سجایا جائے گا کس شان سے صدیقے اکبر ہر در سے بلائے جائیں گے کس شان سے صدیق اکبر ہر در سے بلائے جائیں گے